بس اللہ و رحمۃ اللہ صحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پابند صبول تمام برادن ثمین سب کو شمس بافی سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے اولاد خمسہ اور اساد ختم ہونے کے بعد پھر دعت شفو سے جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہر نماز کے لیے پڑی جاتی ہیں ان میں سے آج جو ہمارا دعا عید الفطر ہے ہاں جی روزے روزہ کے جو عید ختم ہونے بد ماہ رمضان میں تو عید الفطر میں بھی اسفافی اللہ علیہ عظیم دعا پڑھنے کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی ایک تو مختصر دعا ہے ہاں جی جس طرح باقی اوقات میں ہے وہ دعا دعا کی مختصر توجہ جی آپ لوگوں کو دے دیں گے دعت شفہ سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحم دعا یہ ہے اللہم ربنا انزل علینا معیدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منکا وزقنا وانتخیر ورازقین برحمت گا یارحمت روحیم یہ مبارک دعا قرآنی دعا ہے یہ سرہ معیدہ جو ہے آیت نمبر ایک اور بارہ اور ایک سو چودہ تک ہے بارہ سے کا سو چودہ تک ہے یہ آیا مبارکہ تو یہ دعا جو ہے حضرت ایسا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں کیے ہوئے دعاؤں میں سے یعنی ورنی اسرائیل اعتصاء کی جو قوم آپ کے قوارین ہیں پیرکاران ہیں انہوں نے عطیسہ سے جو ہے التماس کیا ہے ایسا آپ اللہ تعالیٰ سے ایسا درخواست کریں کہ وہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے کوئی معائزات نازل کریں ہاں جی آسمان سے کوئی معاہدہ نازل کریں تو تاکہ جو یہ ہماری گزشتہ اور آنے والے اور ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہو اور ہم اس بات کے گواہ ہو کہ اللہ تعالی اور یہ آپ کی حقانیت بھی یقیناً ایک دلیل بن جائے گا ہاں جی تو حضرت صاحیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دعا کیا کہ قوم کی اس گزارش اس درخواست کو اللہ کے عظور میں پیش فرمایا اسی دعا کی صورت میں پیش فرمایا تو اللہ تعالی نے جس طرح مفسرین لیتے ہیں آسمان سے ان کے لیے ایک خان ایک معدہ نازل فرمایا تو اسی واقعے کو جو ہے وہی دعا ہے جو آتے ہیں چونکہ جب اللہ کے ایک نبی دعا فرماتا ہے تو اللہ اس کے دعا کو تو رت نہیں فرمایا خصوصاً احساس انبیاء الہی میں سے ہے تو اس دعا کی جو ہے مختلف حصوں کی مختصر تو جی ہم کریں گے ایشا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دعا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ذیل میں آیت میں بھی فرمائے ہیں ورنہ اسرائیل سے محاطہ ہو کے کہ ہم اس سے تم لوگوں کی دعا کو سماجی کہ دعا کو ایسا ہم اللہ ہم قبول کریں گے لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم چونکہ ایک معجزہ دیکھنے کے بعد عیشا علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہماری درخواست قبول کرنے کے بعد آسمان سے معاہدہ کا نازل ہو کے تم لوگ اس کھانے کو کھانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات نے نافرمانی کیا تو تمہیں آج ایسی سزا دیں گے جو عالمین میں کسی کو بھی نہیں دیا ہے یہ وارننگ بھی ان کو دی دی ہے دنیای مسیحیت کو ہاں جی تو یہ دعا جو ہے اس کے مختلف حصوں کی دعا تجمہ کریں اللّہ بسم اللہ من علامۃ اللّہ اے اللہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات ہے اس کے ذات کا نام ہے ہاں جی اے اللہ رب سات ساتھ اللہ کے ساتھ ساتھ رب بنا بلاج رب اللہ تعالیٰ کے عصمِ صفت ہے اللّہ تعالیٰ کے اسما الحسنِ سے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے عظیم اسماء اسماع میں سے ہیں تو رب کے معنی جو ہے ہر دعا کے شروع میں رب آتا ہے امبی علیہ السلام نے حسن جو دعائیں منگی ہیں ان سب کے شروع میں یہ لفظ رب اس مبارک آیا ہو اس کا معنی مالک آقا پروردگار کے معنی میں ہے ہاں جی اور اللہ تعالی جو ہے چونکہ حقیقی مالک وہی پاک ذات ہے اور تربیت دینے والے پرورش کرنے والے کے معنی میں بھی ہے کیونکہ کائنات کے ہر شے کو تربیت کے معنی ہی ہے ہر شے کو جس مقصد کے لیے خلا فرمایا اس کو اسی مقصد تک پہنچانا اسٹپ بائی اسٹپ اس کے جو ہے تربیت کرا کے اس کی تمام ضرورتیں پورا کرتے کرتے اس کو اس کی حاصل منزل تک جس مقصد کے وہاں تک پہنچانا ہاں جی تو وہ جو تربیت کے لین میں آتا ہے تو اس حوالے سے رب کے معنی تربیت کرنے والا کے معنیٰ آیا ہے تو یہ ہمارے رب اللہ اللہ رب بن ہمارے پروردگار ہاں جی انجل علینہ نزلہ انجل انجل نازل کرنے کے معنی میں ہے اتارنے کے معنی میں ہاں جی تو انجل عمر کا سیکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا التماس کے طور پر دسویں دعا کے طور پر آج کے طور پر بین فرما رہے اے اللہ تو اتار دے ہمیں ہاں جی انجل یعنی اتار دے جسے قرآن میں نا انجل نہ ہم نے اتارا قرآن پاک میں آتے ہیں بولتے قرآن کے بارے میں تو یہاں بار بھی انجل اے اللہ اتار دے ال نہ ہم پر ہم ہم اللہ علیہ السلام دعا کریں میں اور میرے قوم پر تو نازل کریں معدہ من سماں آسمان سے ایک مائدہ سماں آسمان ہاں جی معہ جو ہے عربی لغات کی مشہور کتاب ہے اس سے مختار الصحہ نامی عربی لغات کی مشہور کتاب ہے اس میں فرماتے واہ خوان علیہ تعمن و دسترخان ہے جس پہ کھانا ہو دستخان خالی دسترخوان بچھائے بنے وہ دسترخوانے جس پر کھانا ہو تو اسے عربی زبان میں معاہدہ بولتے ہیں فنلم یقن علیہ تعاون خواہ و خوان اللہ اگر ایک دسترخوان نے اس کے اوپر کھانا نہیں رکھا ہوا ہے اس میں کھانا نہیں ہے تو اسے فرماتے ہیں عربی لازب کے لحاظ سے اسے خوان تو کہیں گے لیکن معاہدہ نہیں کہا جاتا ہے. خوان خوان یا خیوان دونوں لکھا اس کے معنی صرف دسترخوان نے خالی عربی زبان میں اور معاہدہ وہ دستخوان ہے جس پر کھانا رکھا ہوا تو اللہ تعالی نے آسمان سے ایک دسترخوان کے اندر کھانا اس میں رہ کر جو ہے کلوز کر کے ان کے ایسا مسیح علیہ السلام کے حضور پہنچا دیا اپنے فرستوں کے ذریعے سے تو اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے تو آپ کی دتماج بھی ہے ربانہ انضل علین اللہ ہم پر نازل فرما معید ایک ساتھ دسترخوان جس میں کھانا ہو آسمان سے ہاں جنت سے اللہ تعالیٰ یاد جاؤ اللہ تعالیٰ خوش بھی کر سکتے ہیں اس ذات کے لیے وہ امریکن ف یکن سے یہیں پر کھانا یاد کر سکتے ہیں ہاں جی تو بارہ انہوں نے کہا یہ آسمان سے ہمارے کھانا ہو اللہ کے طرف سے تو انطی صاحیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تو معاہدہ اس دستخان جس پر کھانا رکھا ہو تو یہ اللہ خانہ معاہدہ ہمارے پر نازل کرے کیوں تقن اللہ عیدن تاکہ یہ معاہدہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک اتارے گا اور ہم سب اس کھانے کو کھائیں گے تو یقیناً جو ہے ہوگا یہ عمل یہ جی دسترخوان کا اترنا معاہدہ کا اترنا تقن لنا ہمارے لیے ہوگا ایندن تو ہوگا ہمارے لیے ایندھن عید ہوگا اولینہ و نہ تو عید کے معنی جو ہے عربی لغت میں لکھا ہے خوشی خوشی کا دن ہاں تہوار جشن یہ معنی سارے کیا ہے اور اس کی جمع آیات ہے تو یہاں بھی جو ہے عید کا ایک معنی یہ ہے عید کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے عید کا ایک معنی موسم کے معنی بھی لکھا ہے عید اور ایک معنی جو ہے اوت دوبارہ پلڑنے کے لفظ سے ہے تو ہر وہ دن ہاں کتاب المنجد میں تجمہ لکھا ہے ہر وہ دن جس میں کسی بڑے آدمی یا کسی بڑے واقعہ کی یاد سنائی جاتی ہے ہاں عید کا منع لکھا ہے ہر وہ دن جس میں کسی بڑے آدمی یا کسی بڑے واقعہ کی یاد منائی جاتی ہے جیسے ہم لوگ عدیر کا واقعہ جو ہے یاد مناتے ہیں اس کو بھی ہم عید کہتے ہیں ہاں جی؟ اور ساتھ ہی جو ہے ہمارا ہر علم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے روز ولادت کے دن جو ہے ہم اس دن بھی عید مناتے ہیں اس لیے انہوں نے اسی منجد نام عربی کتاب میں لکھا ہے عید ہر وہ دن جس میں کسی بڑے آدمی یا کسی بڑے واقعے کی یاد منائی جاتی ہے کہتے ہیں کہا جاتا ہے اسے عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سال نئی خوشیوں کے ساتھ لوٹ کر آتی ہے اور چونکہ عت سے بھی چونکہ عید کا ایک معنیٰ جو ہے اسلامی معنیٰ عہد کے معنی میں پلٹنے کے معنی میں بھی تو اس لیے فرمایا نے ایک تو کسی بزرگ کی ولادات ہاں جی اس کے بزرگ جس کسی بڑے آدمی یا کسی بڑے واقعہ کی یاد منائی جاتی ہیں تو وہ واقعے کے جیسے قدیر کا واقعہ کو ہم یاد کرتے ہیں اس سے بھی ہم عید کہتے ہیں ہاں جی اور حراج الحج کو اور اعمٰ علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم کے وود ولادت عظیم حضیوں کے بہن کہتے ہیں اس کو بھی ہم عید کہتے ہیں تو لغت میں بھی یہ معنی کیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو ہے تاکہ ہو عید ہو یعنی خوشی کا وائث ہو خوشی کا دن ہو ہمارے تیرے لطف و کرم کن کے لئے و نہ اولینا جو ہمارے گزشتہ لوگوں کے لیے گزشتہ کے لیے آخرین اور آئندہ گان کے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے یعنی اس وقت جو لوگ ہیں اور آئندہ جو لوگ آئیں گے اور جو گزر گئے ہم ان سب کے لیے خوشی کا باعث ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے فضل سے ہمارے لیے ایک معاہدہ نازل فرمایا اور ہمارے اوپر ایک خاص احسان فرمایا ایسا مسیح علیہ السلام کے برکت سے اور وہ آئے تمین کا اور اے اللہ اور یہ تیری ہاں طرف سے نشانی ہو نشانی ہو اللہ تعالیٰ کے ایسا مسیح علیہ السلام کی برحق نبی ہونے کی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رہنے والے مہربان اللہ کی وحدانیت کی بھی گواہی ہو اور ایسا مسیح اللہ کے برحق نبی ہونے کی بھی گواہی ہو ہاں جی اور انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کی بھی گواہی ہو تو وہ آیت من اور یہ اے اللہ اور یہ تیرے طرف سے ہمارے لیے ایک نشانی ہو آیت ہو ورضون عور اللہ رضق عطا فرما و عنت خیر الراضقین اور, اور تو بہترین رضق عطا کرنے والا ہے خیر یعنی سب سے زیادہ بہترین یہاں سپر لیٹو ڈگری رازقین جو ہے رازقن کی جمع ہے رزق عطا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ بہتر رزق ادا کرنے والا یقینی بات اللہ تعالیٰ ہی بہترین رضک عطا کرنے والا ہے تو ورزون اللہ میں رض عطا فرما و عنت خیرن کیونکہ تو خیر الراضقین خیر اخیر سے ہے اب اخیر کی معنی اس مقام پر تو جو ہے رزق ادا کرنے والوں میں سے عطا کرنے والوں میں سے عنایت کرنے والوں میں سے لطف کرم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا سب سے بہترین لطف و کرم کرنے والا عنایت کرنے والی ذات ہے اللہ خیر الرا ذقین کے مبارک لبص سے اللہ کو یاد کریں رہے ہیں پھر فرماتے ہیں آخر میں برحمد گیارحم الرحمین بیرحمد غارم الرحمین کا یہ حصہ جو ہے قرآن آاد کا حصہ نہیں ہے معمتا خیر الرا ذقین تک جو ہے قرآن آاد کا حصہ ہے تو اے اللہ ہاں جی ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہماری دعا میں ہاں جی کا اضافہ ہے تو یہ دعا جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم ہاں جی عید فطر کے موقع پر کہ اللہ اپنی برکتیں ہم پر نازل کریں اپنی رحمتیں ہم پر نازل کریں ہمارے بھی رزق میں برکت دے دیں ہاں جی اور ہمیں سے بھی جو محتاج ان کا اپنی خزانہ غیب سے ان ان کو بے نیاز کریں ہاں جی تو لہٰذا یہ مبارک دعا جو ہے رضق میں برکت کے لیے ہاں جی ہم لوگ کھانے کے بعد بھی کلم ہم کے انمان سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے پھنے کے مقصد وہاں یہ ہوتے ہیں کہ اللہ یہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں تیرے ہی یہ بھی ایک معاہدہ ہے ہاں جی یہ بھی ایک معاہدہ ہے تو نے ہی یہ رزق عطا فرمایا ہے تمام رزق جو ہے تیرے ہی لطف کرم سے ہم جو بھی کھاتے ہیں تیرے ہی عنایت سے ہیں تیرے لطف کرم سے ہیں اور جس طرح بنی ساحل نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا تو خوشی منائے ہم بھی جالت اللہ کے ہر نعمت کے بعد ہاں ہر نعمت کو کھانے کے بعد اس اس مبارک دعا کو ہاں جی ہم شکرانے کے طور پر پڑھتے ہیں ہاں جی تو یہ جو ہے میں برکت کے لیے یہ دعا بہت بہترین دعاؤں میں سے ہیں کھانے کے بعد اور اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے لیے ہیں ہاں جی اور علامہ غیب سے جو ہے روزی کی درخواست کے لیے نہایت مفید سے جو لوگ غریب ہیں وہ یہ دعائیں کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے عالم عیش سے آپ پر گھر پہ جو ہے روزی میں برکت دیں گے اور عالم غیر سے آپ لے جو ہے رزق پہنچاتے رہیں گے ہاں جی تو جو کچھ اور بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ روزگار عطا کرے گا رزق میں گھر میں برکت نہیں ہے تنخواہ ادھر سے عطا سے چلا جاتا ہے تو اس میں برکت عطا کرے گا ہاں جی یہ دعائیں ہر کھانے کے بعد پڑھیں دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ ود ود ود ود رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزم میں برکاتا کر گا تو یہ دعا کی بعد آخر میں ہماری ہر دعا کے آخر میں یہ مبارک جملہ ہے بے رحمت کا یا ارحم رحمین ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحمین رحم کرنے والے جو مغرصۂ رحمٰن سے یعنی اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے بے رحمت گاہ جی تیرے رحمت کا واسطہ تر رحمت کا سارا اے تیرے رحمت کا واسطہ اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما ہاں جی اور قبول فرما اور ہمیں بھی جو ہے اللہ آسمان سے معدہ نازل فرما تاکہ ہمارے لیے ہمارے آئندہ آنے والے گزشتہ کے لیے خوشی کا باعث ہو اور تیری جو ہے نشانی ہو تیرے رحمت کی نشانی ہو تیرا عظمت کی نشانی ہو ہاں جی اور ورز و نوان تخیر اللہ میں رزق عطا فرما ہمارے رزق میں برکت عطا فرما کیونکہ تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے تو وہ قرآن ریسا مسیح علیہ السلام کی مبارک دعاؤں میں سے ہیں اور بہت ہی جو ہے جامع دعا رزق میں برکت کے لیے چونکہ اس میں آخر میں وان روا ذکم اوان تحیر و آیا ہوا ہے تو اس میں صرف معاہدہ کا سوال نہیں کر رہے ہیں ہر قسم کے رزق جو انسانی زندگی کی ضروریات ہیں ضرورت زندگی ہیں ان سب کا اللہ سے سوال کر رہے ہیں تو بہت ہی اللہ تعالیٰ سے رزق کی طلب کرنے کے لیے رزق ماننے کے لیے رزق میں برکت کے لیے بہترین دعاؤں میں سے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول کریں اور ہمارے رزق میں برکت دیں جن کے گھروں میں پریشانی ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور کریں بے رحمت الحمد الرحم